اے میرے داسا ہے میرے مالک ہے میرے مولا ہے میرے والی ہے میرے داسا ہے میرے مالک ہے میرے مولا ہے میرے والی تو آدم تو ہے سب سے تیری سردار ہے حالی سب سے تیری سرکار ہے حالی سب سے تیری سرکار ہے حالی شام تیری ہر آم نہیں ہے گاہ جمالی گاہ جلالی شام تیری ہر آم نہیں ہے گاہ جمالی گاہ جلالی وہ بھی عجب جب کچھ وقت ہے جس نے پل تمہیں تیری یاد بسالی وہ کتنے کلبوں میں تیری یاد بس شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لے کے چڑتے پھر آلو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کشب میں دنیا ہی رہا میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی کشبو میں دنیا ہی کہ میں دین کی دولت کچھ کمائی تو کار گزارا بخارا کا گزارا گوائی عمر یوں ہی حقولت میں گوائی خلق میں ہی بولا ہوں حلکوں میں سب سے میں ہی بولا ہوں, ہوں کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلا کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی مجھ سے کوئی کار نہ ہوگا مجھ سے کوئی بار نہ ہوگا کون سی میں نے کی نہ برائی کون میں نے کی نہ برائی میرا بس, اب تو شام بہر ہو اللہ علو اللہ اللہ علو اللہ علو اللہ علو اللہ اللہ اللہ علو چیتے بیٹھے چلتے پھرتے آج بہر ہو اللہ اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ کب میں دنیا ہی کے رہا میں دولت کتنا گوائی بکو یوں ہی بے کار گزارا امر یوں ہی میں گوائی حلکوں میں سب سے میں ہی برا ہوں کوئی نہیں ہے کچھ میں بھلائی मुझसा कोई बदकार न होगा मुझका कोई बदकार न होगा कौन सी न की न बुराई اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ چلتے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ذکر تیرا کر کر کے دور کروں میں دل کی سیاہی ذکر تیرا کر کر کے دور کروں میں چھوڑ کے مالی ہو جی چھوڑتے اٹھتے ہیں مالی ہو جائی اب تو کرو بس پکڑوں میں چاہیے اب تو کروں بس پکڑوں میں چاہیے شامو سہر ہے منائی میرے گنا ہے لامو تناہی میرے گنا ہے لامو تناہی شامو سہر ہے تغلے منائی میرے گناہ ہے لامو تناہی اپنی کرنا کرنا اب تو شامو شہر ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لیتے بیٹھے چلتے آج بہر ہوفل کے شر سے مجھ کو بچا لے نفل کے شر سے مجھ کو بچالے اے میرے اللہ اے میرے اللہ کے شر سے مجھ کو بچا Allah, اے میرے اللہ دے سے مجھ کو چھوڑا لے ہے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ سن میرے نالے سن میرے نالے سن میرے نالے سن میرے نالے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ ہے میرے اللہ اپنا بنا لے اپنا اپنا اے میرے اللہ میرے اللہ اپنا بنا لے اپنا لے میرے اللہ میرے اللہ اللہ <سؤال> اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ چہر اللہ عام اللہ